وقف سلام تو برسلام والا سید و قول الصدق يا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر للذنب كل المؤمنين سبحان الله سبحان الله آمن بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي تسلیم سلاد وسلام والا آلِكَ گا يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ حبی بل اسلام عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي خَاتَمَ خا تمن آلِكَ جین والا عال کا السلام علیکم حمد و سنا گرو دے ختمیا لہت سنا تو بعد زانا فریاد ہے مالک تلا جمج حل کریم اس ناچیز راجز مطلق نو نفسانی شیطانی دنیوی اخروی ہر شرطوں کامل پناہ بخش آمی اور, آمی آمی آمی اور کامل ایمان نار موت عطا فرما دوستان گرامی اجدی اے روحانی محفل جناب محمد اسلم صاحب دے والد مرحوم تے ثواب دے واسطے منعقد ہوئی اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفرت عطا فرما کے جنت عطا فرماوے دوستو میں کچھ دنوں تو بیمار اور مصروفیت بھی کافی جناب کا زیادہ وقت صرف نہیں گا مختصر وقت دے اندر جس موضوع تک کلام کرنی اس کا انوان ہے رسو کی خوبیاں اور خامیاں لاہور اندر تو میں کئی باراں مختلف مقامات دے اس موضوع کا کچھ حصہ پیش کیتا ہے کیا سامنے باقاعدہ اضافہ جات آج پیش کر لگا غور سمجھو گے سنو گے ان شاء اللہ نم فوائد حاصل فرماؤ گے بندے دے مرنے تو بعد سہ سارے رسم کرنے ہیں جنہ خانی بھی آ ہے چیلم بھی آ ہے ساتے بھی آ جمعرات بھی کچھ ہور دن دان بھی ہے یہ سار چیزاں نا وچ خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں خوبیاں وہ نے جڑیا شریعت کے مطابق نے اور خرابیاں وہ ہیں جڑی شریت کے خلاف خامیاں ساری طرف داخل ہوئی ساری طرف آئی اور اس کی وجہ یہ کہ نام نہاد بریلوی طبقہ نام نہاد بریلوی ساڈے وہ اسوبیاں ہی بیان کرتے رہ سارے کچھ ننگا آختے رہے جو گڑبڑ ہوئی ہے شریعت کے خلاف اسے پردہ پائی رکھے انہوں نہ کھولیا نہیں کتاباں بریلویاں کتابوں ہے یعنی سڈے اولا مل ہک جہن دیا کتابوں لکھا لیکن سناو کی کسی ضرورت نہیں کیسے یہ اپنی قوم جیڑی ہے وہ اکھ نہ بکھاوے بھی تصویر ہوں کہڑے پاس ٹور پا جائے سانو آتے گل ایک دوسرا مقابلہ بازی بھی او جو غلط گلت آدھے آپ صحیح آخنا پام غلطی ہو یہ مقابلہ بازی لے گئی دوسری جڑی ہے جہاں سا شریقہ پیا ہے او دوجی جماعت اونا بیان کرن دی قسم کھا خوبیاں چھپا کی قسم کھا کہ بیان کرنی نہیں یہ آخنے نہیں کوئی کم چنگاوی ہے باوے چنگاوی اونا مندہ مندہ بھی چنگا بھی ہونا مندہ آخنا ہوئے تے ہو چنگا آخنا یہ کسی مسلمان بندے کا کم نہیں مسلمان دا فرد بندہ ہے چنگے نو چنگا آکھے مندے نو مندہ آکھے بھامے آپ کردہ ہوئے پیا اپنے خلاف بھی حق جاندہ ہوئے نا تے بندہ مننے یہ ہوئی حق پرستی ساڑھے بچو ختم ہوئی اسا مسلمان برباد ساڈے چاہ گئی ہے شخصیت پرستی یا جماعت پرستی شخصی اے بڑی, بڑی لانت شخصیت پرستی توجہ شخصیت پرستی کہ میں جی فلانی شخصیت نو مان بیٹھا ہوں او جو بھی کرے نا باہے غلط کرے باوے صحیح میں انہوں صحیح اکھنا کیونکہ مان جو بیٹھا میں یہ ہے شخصیت پرستی اسلام شخصیت پرستی اجازت نہیں شخصیت پسندی دی اجازت میرے غور فرمانا مسلمان شخصیت پسندی دی اجازت سان بڑی بڑیا شخصیت پسند ہیں سانو صحابہ پسند نے نہیں پسند سان بی کرام پسند نے سانو اللہ دے ولی پسند نے سانائے حق پسند نے لیکن پرستش پرست کسی کر دے اسے واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں محفوظ نے محفوظ نے جنہ دے بارے خود مدینہ دیتا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے فرمایا ہے اقتدو باللہ ذین من بعدی ابی بکر و عمرہ فرمایا میرے بعد دو آندے آن دی پیروی کرا جی ابو بکر تے عمر لیکن سدھی کے اکبر جندے بارے حبیب خدا انج فرما نے سدھی کے اکبر فرمے نے اگر میں نبی پاک سرکار تے چلاں آپ دی یعنی شریعت چلا تو میری گل منیا نے میرے پیچھے چلے جے اور اگر میں حضور طریقے کے ہٹ جا تو جانا فقو مونی اگر میں ٹیڑا ہو جاوا تو مینو سیدھا کر دیا جی ہوں مقصد نہیں کہ ابو بکر ٹےڑے ہونے سن ابو بکر ٹیڑا ہویا ہی نہیں جنہوں نبی خلیفہ بنا کتوں ٹیڑا ہوگا ان کا امل ہی سڈے واسطے سنت لیکن ان کیوں گل سمجھا جی کیوں یہ گل کی اگر میں ٹےڑا ہو جا مین سیدا کر دیا جی وہ صرف مقام صحابی مقام نبی کا فرق دسنا کہ ہر عمل جڑا سنت ہے اور ضروری ہے تھوڑے واسطے کہ جن کول خطا ممکن ہی نہیں او صرف مقام نبی کسے کسی دا نہیں کہ خطا ہو ہی نہ سکے معصوم دا درجہ معصومیت دا نبی دن دا ایک صحابی سی انا کوڑ زنا ہویا ہے وہ نس کے آئے نے ہزور دی بار گاہ چرباد ہو گیا مین سزا دو شریعت دی من پاک کرو حضور پاک سرکار نے آن تو بار پوچھے تو آئے تین بارہ فرمایا جا اللہ کو با کر اللہ کو گواہ نہیں سن اکرار پیا کرتا اپنے آپ سرکار نے جدو تین وار پوچھا اس آخر جی نہیں میں پاک ہونا ہے کیونکہ صحابی خوف تر اندر انتہا درجے دا خوف ہزور مینو ای سزا دیو مینو اگلی سزا تو بچ جا ہوا میرے کو غلطی ہو گئی ہے دے مطابق اتنے پاک کر دبوبے خدا نے پتھر مرائے پتھر مار مار کے ان مار دتا گیا صحابی ہوں ایمان دسو صحابی اس عمل گناہ ہویا ہے اس عمل کی اصا پیروی نہیں کر سکتے کر اس صحابی دا عمل اگر ہٹ گیا شریعت ہوں کوئی نہیں اس پیروی کرے گا تو مولوی جو مردی کرتے فرنے ساڈے واسطے نبی نے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہوا اسان یہ ہے کہ حق کی شریعت کے مطابق کی جو ہے اس سے چل پو من پو بھویں تے اپنے خلاف بھی جانا ہو شخصیت پرست نہ بنیا آجے اتوں ہی بہت پرستی جا شروع ہوتی جی دوسرا جماعت پرستی سڈے گئی جو ساری جماعت والے ہے جو دوسری جماعت والے ٹھیک بھی ہوانت سانو لائی پڑی ہے میں کسمی پیانا کوئی بیمان ایک جماعت رو مان بیٹھا اندر سامنے قرآن کھول کے رکھ حدیث کھول کے رکھ لا سنائی جا سنائی جا انہیں آخنا جی ہماری جماعت والے تو یہ نہیں کہتے کو نام مرادہ تسول منیا کہ جماعت حق کے بنتا سی کہ جتھو دین دی گل لبے انو پھڑ لو بھاوے اپنی تے بھاوے جناب جی سجے کھبے مل جاوے گل سرسرف این دین دے مطابق ہوئے اسے واسطے مولا علی مشکل کشا فرمان دے انظر الہ ما قال ولا تنظر الہ من قال فرمایا بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو اللہ سمجھ آ رہی نہیں نا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جڑے بندے نو نی سمجھ نہیں حق باطل کا فرق نہیں سمجھ سکتا وہ نہ ہوا ملا چڈے اگلے پتا نہیں لگے بھی کردہ کی ہے ہاں جی میں جناب دے سامنے اللہ سونے کی جی دتی توفیق پہل رسم دیاں خوبیاں بیان خرابیاں بیان کر نہیں کسے ناراض ہو جانا جہاں جی میں دانے بیچتا ہوے اپنے گھر چیز جس میں اچھا کٹا دینا دے. لیکن اللہ سونے کی مہربان چشتی دا اعلان ہے ہر پاس بیان ہی کرنی ہے جڑی حق سچ دی ہو اجلا گرامی جو اسان مرن والے طرف رسماں کر پوئی کلخانی سدکے خیرات نے دوسرے جمعرات نے اس تو علاوہ اپنے میت دی طرفوں کوئی کت دی شکل چ قرآن کی شکل چ کوئی صدکات کی شکل خدمت کرنے ہیں اگر دیکھا جائے اس محض ایسا لے سواب دے عمل نو سواب پہنچا والا عمل جڑا خالی اس کا مڈ پٹیا جائے جا جاکے سنت نبی اور سنت جڑی گل اللہ یعنی کیا مطلب عبادت عبادت نے تین قسم دیا توجہ سمجھا جے عبادت کل کنیا نے تین قسم دیا کچھ عبادت ایسیاں نے جڑیا بندہ اپنے بدن کرد نماز کچھ ایسیاں نے جیڑیا مال نال کر دا ہے جی زکات صدقات کچھ ایسیاں نے جہاں مال بدن دونیں رلا کے بندہ کرد ہے حج اتنے مال بھی لگتا ہے تھے بدن بھی لگتا ہے عبادات مالیہ عبادات بدنیہ اور مرکب دونوں تو یہ تین قسم دیا عبادت نے اسرات بھی آ جائے گی درود پڑ لیا ہے, کوئی نیک عمل کیتا ہے وہ سارا آ جائے گا آہلے سنت و جماعت صحابہ تو لے کے لگے لگیا انہیں تمام دا اتفاق کہ عبادتاں نے کیا ضرور اگاں انا دا ثواب پہنچ دا ہے اگر ثواب تواڈے آڈے کور ہووے جے ثواب بھی نہ ہووے تو پہنچ نہ کی ہووے صحیح جیڑا آپاں کیتی بیٹھے ہیں ہووی تو ثواب ہووے نہ کیونکہ آپ جی شرح کے خلاف سراسری ہونا تو پھر تو کوئی سواب نہیں نا جسال دین بھی ایک بندہ لوگوں کے وکھاو دی خاطر نماز پڑھتا ہے تو انہوں سواب نہیں جی ان کا سواب اگا پیو نخشے گا تو ان کتوں اپننا اپنے کول سواب ہوگا دے تو وہ سواب اللہ تعالی کی مہربانی امید دے کہ وہ پہنچتا ہے پہنچنا سواب دا یہ پہنچنا یہ حدیث قرآن تو اس کی امید رکھنا ہے بالکل ثابت ہے اور ہے یہ پیش کرنا یہ نبی پاک بھی ثابت صحابہ تو بھی ثابت اہل بیت تو بھی ثابت سارے امامہ تو ثابت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دیا حادیس عام سنتے رہتے دیو میں احادیث مبارکہ تفصیل سناو نہیں بیٹھا کیونکہ پھر اتنے وقت بڑا لگ اینا ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کول ایک بی, بی آئی وہ سرد کی تھی یار رسول اللہ میری ماں دا ارادہ سی حج چلی گئی نہیں کر سکی کیا میں اگر حج کردا انفوں ہوا سواب انہوں پڑے گا تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ان دی طرفوں کر دن ادا نہیں ہو جانا تج کرے گی سواب پہنچے گا او بی, بی حج حضور پاک سرکار تو کئی نے کہ آپ سرکار سواب پیش کردے بھی تے بھی کہندے ہوں سن وڈی موٹی جی دلیل آپ سرکار ہر سال یعنی جدوں آپ قربانی شروع فرمائی غریب امت طرفوں ایک قربانی کرتے ہوں کردے سن کہ نہیں دو قربانیاں آپ کردے سن ایک اپنی طرفوں ایک امت دی طرف امت چو کئی مارگ ہے تو کئی غریب آمنے نے آپ ہونا ہے حضور پاک قربانی کر کے دسیا ہے کہ میری امت جڑی جہی قربانی نہیں کر سکے گی انہوں دی طرفوں محمد دی قربانی ہوکال بولو سبحان اللہ ہے نہ سی اور میں آنا ہونا کوئی امیران قربانی قبول ہوئے نہ ہوئے۔ گریبان دی قربانی خود مدینے دے تاجدار کی تیئے حبیب دی کی قبول نہ ہوئے <متحدت> معلوم ہویا گریبان دی قربانی قبول ہوئی پی سدکے جاوا رحمت المین آئی اسان بے تیرے تو منہ پھیر کے کنڈ کی کھڑے پر تیری رحمت دا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوں آپ سرکار کا یہ عمل ثابت پیا کر سواب پہنچتا جے نہ پہنچتا ہوں تو حبیب خدا قربانی کرتا امت آمنی ہے سواب کٹھا ہو گیا سواب نیکی دی جزا دی جزا یہ سواب یہ حبیب خدا تو عمل ثابت نبی پاک دے صحابہ تو بھی ثابت ہے کہ مولا علی سرکار بھی ہر سال ایک قربانی اپنی کردے سن ایک ہبیب خدا کی کرتے حضور پاک دے وصال شریف تو بعد مولا علی سرکار اپنی ری زندگی ہمیشہ دو قربانیاں کی ایک اپنی طرفوں ایک اللہ دے پاک محبوب دی طرف اتو پتہ لگا کہ او لوگ بھی ایک کام کرتے لیکن ہن میں تینوں یہ سمجھاوا مزید میت دی طرفوں کئی کئی دن سدکے خیرات کردا رہنا کیا اے عمل بھی ثابت ہے اے میں تینوں ہن حدیث پاک دے حوالے نال ثابت کرنا کہ محبوبے خدا دے تمام صحابہ میت دی طرفوں مرن تو بعد دفناون تو بعد سات دن پورے میت دی طرفوں صدقہ خیرات کرتے ہوں کردے بھی سن کھانا کما کی شکلے رپی چ د کوئی اور مال ہونا صدقہ کر چھوڑ نہیں ایک ہے کھانا کما ہوں روایت سنو تو دل ٹھارو امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ اج تو چار سو سال پہلے دے امام ہوئے دو لاک ہدیسان زبان ہی حافظ پہتر وارا محبوبے خدا نگدا دیکھ وارا ایک وارا نہیں آپ دے کوڑ ایک شخص آیا انہیں اللہ جبال بادشاہ وقت دے کوڑ میرا ایک کم فسیا تھی تشریف لے چلو تھوڑی عزت بڑی مصر سن آب, تو بڑی یہ میرا کام بادشاہ کر دے گا آپ <تصال> نے فرمایا میں نبی پاکر جاگتا ہے جی میں بادشاہ پیر بھی ٹور پیا نہ تو میرا او بادشاہ ناراض ہو جانا اس واسطے میرا تاجدار لودرا حضور سید امام الاولیا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول صدر ایوب ٹر کے آیا سی میرا پیر اٹھیا بھی نہیں کیونکہ جنہ محمد دے دردِ غلامی کی تھی ہوے نا او دنیا دے غلام نہیں بن دے آہ آہ آہ آہ ذرا بول سبحان اللہ اور جڑے بادشاہاں دے تختاں دے دفتراں دے طواف کردے نے انہ دی حبیب خدا نال لگ سکتی نہیں وہ تھوے ویلے ہوتے نہیں تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے فیض کی تجلی شب کو تیری گلی میں بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں اللہ کلندر لاہوری اقبال فرماندہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ اکبال آواز بول چا سبح اللہ اقبال فرماندہ قوم کی تقدیر وہ جڑے بادشاہ دے دربار نہیں لبے ایک مصطفی دے دربار متلاشی رہتے ہیں قوموں کی تقدیر وہ مرد پرویش جس نے ڈھونڈی سلطان کی درگاہ اور امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار نے پر میلییا میں نہیں جا سکتا وہ امام دو لاکھ دی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر آپ نے پوری ایک رش، کتاب رسالہ لکھ چڈیا ہے اس کا نام ہے تلو اس ادار ماکان خفیہ اس رسالے در آپ سرکار نے روایت نقل فرمائی کیڑیاں کیڑیاں کتاب تو ایک کتاب پہلے نمبر تھے. کتاب الزہد امام احمد بن حنبل دی امام احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد ہے شریعت مصطفیٰ دا چوتھا امام ہے کتاب الزہد امام احمد کی وہ بھی ناچیز دے موجود ہے لوڑ اس امام دی جن دے تو نکڑ کی جد تو ایسا نقل کی گلائی ہے نمبر ایک دوسرا محدث ابو نعیم اصفهانی دی حلیۃ الاولیاء یہ بھی دسا جلداں وچ نا چیز دے موجود ہے سبحان اللہ سبحان یہ نا دوواں صاحباں نے حضرت طاووس تو نقل فرمایا ہے حضرت تاؤس وہ دی جن صحاب تاؤس پنج صاحب کید کرنے والے نے بلکہ کئی علمہ لکھا کہ وہ خود صاحبی تیسرے نمبر تحد سب ابن جرائج نے عبید بن امیر دابی نے یہ صحابات کی پنجی پنجا لالوں ود کی حضرت امام مجاہد نے امام مجاہد کون اے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چاچے تے دے, دے, صحابی دے, اہل بیت دے شرد نے دے. ہوں کو گئے تاؤس یہاں پجاہ صحابہ کی اجارت کیتی دجے ہو گئے حضرت مجاہد یہاں بھی صاحب کی جارت تے شگردی حاصل کیتی حضرت ابد اللہ بن عباس بھی تیسرے ہو گئے ابد بن امیر جہاں دس امر کا بھی کال کیتا گیا یہ کئی کیتی کی سارے تابی فرماندے نے کہ ہدی ہوں روایت کے الفاظ پڑھن لگا ان الموتا یوف نون فی قبور فکانو یستون تل عربی روایت اے اے حضرت تابوس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت الفاظ میں حضرت عبید بن امیر روایت الفاظ نے یوفتا راجو لانے مومنو منافکن امل مومنو و عمل منافق و پہلی روایت کا مطلب یہ حضرت تابوس فرما نے مردیاں کو سات دن سوال جواب ہوں کن جو سات دن روزانہ سورے سوال جواب ہوں ہے مردیاں کولو یا سہبونا صحابہ نو ویکھیا حضرت تابوس اس زمانے دے صحابہ تے تا ان دی پر گل کرتے मुस्तहब समझते सन उन्हत दिन दिन सत्ता दिन मैय की तरफों खा दे सात दिन यानी इस रिवायत ने बयान किया कि सत दिन सवाल जवाब हों اور صحبہ تابعین تبا تابعین، او لوگ میت دی طرفوں سات دن کھانا دے تھن کیوں تاکہ سوال جواب اشانی ہو جائے اس امام نے اس روایت دے ہر ہر راوی تے بندے دے اتے پوری جرا فرمائی ثابت کیتا روایت دے صحیح ہوں دوسری روایت حضرت عبید بن عمیر دی امیر کہ مومن تے منافق دونوں تو سوال ہونافک امل مومنو فیوفتا نو سبان مومن کو سات دن ہوں امل منافق فیوفتا نو اربائی نہ سباہن تو جہا منافک اندر کول چالی دن سوال ہوتا ہے منافق کو چالی دن تھی. مومن کو سات دن یہ نقل فرمایا ہوں ترجدار ہو یہ روایت تو سابت ہوا ایک مسئلہ تے تا بھی سوال جواب مومن دا سات دن ہوتا ہوں کیوں ہے سمجھاو ساتھ دن جو پیا پوچھین دا روزانہ صغیرے من ربو کا تیرا رب کونے ما دینو کا تیرا دین کیے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اس مرد حق دے بارے مرد عظیم دے بارے کی آخ دا سین کی آنہ دا سین اے سوال جو دین پیتن سات دن کیوں پہ ہوں اس کی وجہ یہ ایک ربو لال امی عزم مستفا وا چیت ویخوے میں پیشہ بھی نبی بنایا سن لیکن کسی نبی دے بارے قبرا چ نہیں سوال ہویا ایک میرا محمد ای میں قبر بھی دی رسالت کے ڈنکے وجہ بنے کسی نبی دے بارے قبر دا. دا سوال اے امت مستفا نلیا صرف حبیب خدا دی امت قبر اس قبر اے پوچھا جانا ہے اللہ دے پاک محبوب دے بارے کیوں اس واسطے کہ اللہ دماغ محبوب ہر تھا تے قبر چاضر جو سوال ہے پھر سوال تن قسم کابو کا تیرا رب کون یہ سوال ہوتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا کیوں دنیا چ पालन वाला पालन वाला अल्लाह मनना बड़ा ही औखा कम कायम रहना बड़ा ही औखा कम है कोई बूथा रब मनन वाले कोई किसी को मन वाले कोई मनन को मन कोई अमरीका मन कोई बरतानिया भी सानू वो प्या पाल कोई किसी को मनता कोई किसी को رب سونا منافق دے مومن دا فرق قبر کھولتا کبر در ہوس پالا کون ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو ماں دی کا تیرا دین کیونکہ دنیا چ بندہ دین من سے نہ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے کدی کسی دن چی کسی دن چی کسی دن چ منافک تو پھر نو آن کے قبر کھول دیے ہوں دس دین کہڑا اس دنیا دے اتے آن کے کے میں رسول نو منیا کئی منیا منیاں ہے جی کئی منیا نہ منیا پھر یہ نہ منافکان رب قبر کھول دسو ہوں دس کی آخدہ دے بارے لالچ تے خوف تے سارا کچھ تو پھر کدی رسول نو مان قدی من لیا کدی نہ منیا جی جی چلو بہدا تے قبر جا کے جدو رب لے جا کبر قبر, قبر اندر ہو؟ تے ہے اندر پھر سوال کسے پاسے نسن جوگا ہی نہیں ہوں ایک گل منہ چ نکلنی ہے جی دل چنی نہیں بالکلری مار سب مارن دینی نہیں اتے یہ تین سوال ہوتے سات دن آتے نے اللہ سونے کے فرشتے سوال کرتے ہیں نبی پاک سرکار دینے صحابہ صحابہ کی زیارت کرنے والے لوگ یہ روایت پی دس دی اور سات انہ ان دن چ روزانہ میت کی طرفوں سورے سورے کھانا دے سن گریباں مسکینا اے روٹی پکا کے دے چھوڑنی بھائی تاکہ یار ہور تے تو نہیں ہے چلو رب مہربانی چکرے او سوال کامیاب ہو جائے جب دمتحان کامیاب ہو جائے ہوں اے روایت امام جلال الدین سیوتی پیش کر کے اس پوری بحث فرمائیے آپ فرما دے اے عمل سات دن مسلسل روٹی آڑا, نو مسکین نو روٹی دن والا اے فرمایا میرے زمانے تک تلتا ہے پیار لے یعنی کی مطلب صحابہ تو شروع ہوا ہے تے ایک ہزار سال تک ایک ہزار سال تک ایک کام ہوں رہ میرے خیال دے میری سمجھ یہ آخری ہے کہ سڈے علاقے ویچ بھی نا اے سا علاقہ بھائی وطن ضلع مظفر گڑھ لگتا ہے اس علاقے بھی نا میت دی طرفوں روٹی تے چینی رکھ کے نا یا گڑ رکھ کے تے سات دن سورے سورے دے دن دے ہوں سن مینوجی یاد پہ ہر پتہ نہیں بدل گیا ہو تو ہو گل ہے اتوں پتا لگتا ہے بھائی سنت نبی صحابہ والی وہ چلدی رہی چلتی رہی تے کافی زمانہ ہوے پاتھے نہ ہو تے, تے ورنا نبی پاک دے یار والی او سنت ہزار سال تو بھی زیادہ چلدی رہی بیان کرن دا مقصد نکلیا بھائی واقعی صحابہ کرام نے ایک کام کم کیا کیتا شریعت دے ہزار سال کے مسلمان کیا جی کوئی آخ بار میت کی طرف یہ کی یہ تو سارا کچھ حرام ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا بھی اس بے مان اصل دین کا آپ نت نہیں حرام وہ آپ کردہ پیاپی لوکا ت اگر روایت غلط ہوئے میرا سر وڑ دے کتاب کوئی ہے میں تو لطیفے دی گل سنا ما. اردو بازار لاہور وہابیاں کتبخانہ ہے فاران اکیڈمی ادھر سے میں بیٹھا مدرسہ انبن تیمیا مدرسا, ای دا ابن مدرسا ای شیش محل روڈ دتا دربار کا استاد اندر آیا کھڑا ایک کتاب اتنے خانے دے پی سی میں نوی نو گل پڑھ کے گیا تو میں چوک کے نہ کتاب کے سامنے چکی میں یار پڑھا اچھا او پڑھی تو ریوا یار ہاں بھائی لکھا ہوا تو ہے اگر ثابت ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے تو میں آخری جی ہوں من کہی شہ نہیں پی دیا پہ کھڑا ہے اگر ثابت ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے بار صورت کوئی من منے, منے خسمان کھاوے میں نو ثابت کر کے دیتا ہے کہ سات دن میت دی طرفوں یہ عمل کرنا کہ روزانہ سویرے روٹی دیونی اے سنت کسے نتھو خیرے دی نہیں محمد عربی دے صحابہ دی سنت ایک خوبی کہ میت مال چھڑ ہے بچارے کمایا سنا ایک, ایک د گیا آخر رشتے دار ہی لینا اتارا دو روٹیاں وہی کپڑے تھگڑے جڑے پہاسی سی نال لے بخت گیا ایک مال چھٹ چیا سیا آتے نے احسان دا بدلہ احسان ہی ہوں کوئی نیکی کرے تو نیکی کرنی چاہیے وہ <تت> <gives> ای ایک دے گیا جی آپ ایک روٹی بھی اندر نہ توجہ نہیں فرمائی وہ تینوں کوئی دس روپے چ دے ان یاد رکھی کھڑا ہونا سال تو بعد ملے دس روپے یاد رکھ کے چاہ منگا کے پیش کرنا معلوم ہو یا خاندانی لوگ احسان بھولان دیں تو نہیں فرمائی پیارے نہ احسان کیتا ہے بچارے نے ساری زندگی دی کمائی تا انہوں سپرد کر کے ٹور گیا ہے تو ایک کون دی طرف روٹی بھی نہ دے میں تو وہ تے خاندانی آلے کم کر گیا تے آپ پاں کڑے کیتے نیچے آلے نہ کیتے موت اللہ مڑ سچ فرمے نے بزرگ لوگ نیچان اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا نیچ اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا یارا ہر گچھا زخمایا یار آپ نہ بنی کہ جی انگور چڑی آیا تے ہر ایک نڈا مار زخمی کر تھلے بھیجنا اے نیچوں کا کمائی جڑا مرے نو یاد نہ رکھے جڑا خاندان نہیں ہوے گا او دا احسان ہمیشہ یاد رکھے گا جے کھانے دین جو گا نہ بھی ہوے او پڑھ پڑھ کے تے دےوے گا کھے گا چلو نہیں تے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ بھی فرمائی ترا بول جاؤ کنا سبحان اللہ بولو ایک خوبی خوبی ہے اور جنوب ہر بندہ سن کے منے گا دل آخے گا کہ واقعی خوبی سبحان اللہ. خوبی کے نہیں بھیلی. ایمان دسو تو دل کی آتا جا کچھ دے گیا ان کی طرف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل پیا من دوسری خوبی دجی خوبی کی اس کام چ کوئی نہ دوسری خوبی اے وے کہ گریبان دا بھی حق رب رکھے کہ نہیں رکھے اللہ تعالی چاندے مال ونڈیا رہے انگریز چاندے مال چند لوگ ہاتھ چلہ فرماندہ مال چاند لوکان دے لوک دے ہاتھ چ نہ گھمدا رہے اے مال پرست نہ بندہ بن جاوے مال پرست خدا پرست نہیں بن تاں کر کے رب فرما زکات نہیں فرمائی ہوں یہ نہ سمجھی کال کے کہنا تو اپنی گریب مخلوق ن نہیں سکتا دیتی ہے انہوں نے نہیں دے سکتا بڑا <آزادنا> لانتی مخلوقہ چمڑا تینوں رب ایسا کچھ دے سکدا ہے تو ان دے اگے کی سارا دے چکا اور کر کے قیامت کا دہاڑے آنا ہے اس تو پہلا پہلا رب اپنی مخلوق اک دا اک دے گا, گا زکات لین د قابل ایک بندہ بھی روئے زمین ہونا رب سابت کرے گا مت سمجھے دنیا دنیادار میں اپنی مخلوق ن نہیں سکتا اویخ ہونا ہے کہ کوئی زکات لابل پر جدو نہیں رہنا پھر است کیا مت آ جانی ہے رب کیوں دیو ددکے دیو مہد واسطے تیرا دل مال پرست نہ بنے خدا پرست بنے توجہ نہیں فرمائی روک نال بول سبھان تیرے دل چ مال دی محبت نہ آوے کمائی شہ سینے لاج کمائش ہے سینے لا کے پھر قد یار آکھے آخے دے پھر وہ کری کریم کری ڈے دل تیرا صاف کرایا سو دل تیرا صاف کرایا سو اجر جنت آتا تا فرمان تاکہ پھر نہ نہ اللہ میں تیری مخلوق نو دیتا سی وہ اندھا جنہاں تو دیتا سی آپنا میں گین تے میرا بھی گین سوچھولی فرمائی ہواہ دا حساب کر پھر حساب کر تُو کی دیتا سی بے میں کی دیتا ہے قسم خدا دی کر کے انہاں لاب وعدہ اونٹ رب سونے دیا نعمتا دا کون حساب لاوے کیا مطالے دن ایک بندہ ہو رئے گا تے اللہ سونے دی بار اللہ فرماوے گا جا جنتنو میری رحمتنار وہ آنکھے گا ساری زندگی ایک گناہ نے کیتا ساریاں نیکیاں کیتیاں حالے بھی تیری رحمتنار جاواں رب فرماوے گا اچھا انہوں لگے گی پیاس میدانِ معاشرے پیاس انہیں تڑفاوے گی انہیں تڑفاوے گی رکھ گا الا پانی دے رب فرما ساریا نیت رکھ پھر گوٹ پانی کا دینا جب ساریا نکیاں رکھ دے گا نا الا دے گا ایک گھوٹ پانی کا رب فرما ہودھر جناکیا دتی کن ہوں جنت کا نہیں آنکھے گا اللہ تری رحمت نہ لی جان میں گلتی کھا بیٹھا خدا بندہ بندے, بندے نو مال اللہ میں ما اقبال آخد کلندر لاہور ہی آدھا اللہ جہاں تین زکات سدکار دا حکم دتا ہے محس سواستے تاکہ مومن دا دل مال دی محبت تو صاف رہے تو پھر رب نالے دا دل لگے ہوں رب واہدہ الاس شریک مولا اس واسطے سام فرما دو خرچ کرو رب داہ پھر خرچ کرا گریبا نو خرچ کرو گریبا سے دیو تاکہ ایک تدرو تیرے دل چال دی محبت گئی دوسری رب دی محبت آئی تیسرا اللہ دی مخلوق الفت پیدا ہوئی خدمت خلق دا جذبہ پیدا ہوا جو خیال رکھا اپنے اپنے بھیرا دا جتھے جتھے زکات دا نظام نہیں ہوں قسم خدا دی زکات صدقات جتھے نہ ہو سود ہی سود چلے ابے اوتھے بندے کی ویکھیں گا اور ٹوئے ہی ہوندے ٹوئے ٹوئ وگوں نے ڈانگی ہی مارنا انہوں ہمسائے کا پتہ نہیں نا ہوتا نال کی بنیا قسم خدا دی کر کے آنا کہ اللہ سونے نے نظام ہی ایسا جوڑا ہے اپنی شریعت غیر بھی ایک دجے دے سجن بن بلال کتھے سلمان فارسی کتھے عمر کیونایا مستفا نے اج بھرا برا نڑا وڈ دیں <متف <متف بھیرا بھیرا دے دل دی محبت نی رکھ دا اتو اتو بھا میں کھڑے اومن وجہ کیے وہ نظام شریعت آرہ جو کوئی نہیں حضور سرکار نے تے غیرانو اکچہ کیتا ہے درہ توجہ نڑاک سبحان اللہ وہ اپنے نظام شریعت نار کیتا ہے دوسری خوبی ہے غریب دا خیال ہوندہ ہے ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ جب دوستہ روٹی دینی ہے غریب دا خیال رکھنا کیڑا بندہ آخے گا بھی آ رہے خوبی نہیں آخے گا کوئی توجہ نہیں فرمائی تیسرے نمبر تے توجہ بول سبحان اللہ تیسرے نمبر تے میت اس دنیا گناہگار بندے نے سارے گناگار نے خطا نے خطا کردہ بندہ ٹر گیا ایمان پہ ہو جدو گیا ہے اس لیے وہ بچارا سختی تے سختی پھسے بندے دی امداد کرنی اے رب ن بھی پسند ہے نبیا نو بھی پسند دے اللہ والیا پسند دے تے جے انسان ہو پسند ہے جے انسان ہوئے جے میرے آنگ حوان ہے تو ان کی میں گل نہیں کرتا انسان دا دل واقعی درد والا بندہ وہ آتا یار جے کسے کسی وقت بہڑا آ گیا تو انہ وٹاؤ چا کی اس طرح کہ نہیں ایمان والد ضرور درد والا بندہ کوشش کرتا ہے خدا دی قسم کر کے آنا بندہ ہو بے نا چنگا انسان تے انسان کیڑی پانی پی ہو بے نا؟ کیڑی جان دبیلی کبھی بھی پی نا تو وہ بھی آدھا یار بیٹھا جو باہر نہ چجو نہیں فرمائی رب سے اپنے دو تے مہربان ہے نا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے دور چہت دنیا آئی جناب دعا منگو آپ نے فرمایا نکلو اللہ دی بارگاہ توبہ کریے اور تے تماشا ویخ دینا اسلے توبہ ہوں باہر نکلے حضرت سلیمان رائے چاپس آ گئے کسی آخیا حضور دعا نہیں جی منگی آپ نے فرمایا کیڑی میں وی وہ پٹھی ہو کے اللہ دی بارگاہ فریاد بھی کرتی سی کہ اللہ مجرم انسان نے سدا سانو تے نہ دے سانو تے پانی چب اس کیڑی دی سن لیے تے بارش آن لگی جی چلو واپس چلیے کئی اللہ دلی یہ کام کرتے ہوں سن حضرت باجیت بستا نام سنیا نا. حضرت باج سرکار دے رحمت اللہ دار شہدی شرازی رحمت اللہ نے لکھا وے آپ سرکار نے کنک لئی کنک لئی بورا کنک دیا با جزید بستامی بستام شہر دا رب دا ولی कणक लैके जो अपने शहर ज पड़िया बोरा खोलिया वेख्या कणक देने दे कीड़ी टुरी फिर हजरत बा अजीत मुस्तामी दाने केड़ी हाथ से रखीए वापस तुर पे ने जिथों दाने लन उथे जा कीड़ी छीए فرمایا آپ دے کھاواں ایک مسکین گھر تو بے گھر کرا رب نی جب دا مان میں اللہ دے دلی دے وچ کھلو کے نہر کیڑے اتو درختوں تو ڈگتے ہیں تو کٹ کر کے باہر رکھے کیونکہ نبی فرماتے ہیں ہر جاندار دے اجر پیا ہر جاندار کلیجے والی شہ دزر پیا پر سختی پوے جانور انسان دا دل ضرور آخ دے سختی کڈ لوا رب ماترا کی ہو جاوے مت مہربان ہو جاوے ضرور دل بول دے رہا یار اپنا عزیز ہوجی اپنا عزیز ٹر گیا قبر چبی فرما قبر کا مردہ اس طرح جی میں ڈبدہ بندہ ڈبدا بندے آدھے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہہ ہو کہ نہیں فرمایا کل غریق کل مت سمشکات شریف کی عزیز پا کے فرمایا وہ ڈبد لبدا ہے کسے نہ کسی پاسوں سے کوئی چیز آ جائے کسی نہ کسے پاس ہو دے. یار کوئی کسے طرح میں بچ جا سختی بنی ہے آپ اتے بچن جوگا نہیں کیونکہ ہوں اب عمل کرنے بند صرف جزا جاری ہوں پچھوں دی امید ہے اس رب سونے اپنے حبیب کے نال پیار جو بڑا سی نا سمجھی سارے منہ رب ویک ना। हबीब नाल प्यारड़ा उस प्यारजह बहाना च रखिया के चलो पिछल्यास रखो उम्मीद रखो मत कर्म चा करा तवज्जो नहीं फरमाई हम ईमान दर्श अपने रिश्तादार قبر اڈی وڈی سختی پیا ہو بچا یہ خوبی ہے یا خراب ہے بولو بولو ایمانا دل کی دا ہے ہاں اگر کوئی ایمان بند ہے او کے قبر ہے قبر چزاد ہے ہی نہیں تو سلانتی کی کرنا وہ کوئی کو مسلمان تھوڑا ہے جہاں قبر دے عذاب دا ہی من کرے قبر دی سختی دا اکا انکار کرتا وہ تو ہے ہی کافر وہ تو مسلمان ہی نہیں ان پا دفے کرنا جہا اصل پہ کرنے مسلمانوں کی گل مسلمانوں کے مذہب قبر سختی بھی ہے سختی دے اپنے عمل بھی کم آیا رکھ دے تو فضل فرما چڑنا تبجو ہے کوئی نہ آخری خوبیاں تو صحب نکل گیا آخری خوبی یہ کہ بندے خود جدو دے گا نا تو آپ بہت یاد رہے گی توجہ نہیں فرمائی آپ بھی یاد رہے گی میں بھی تو ادو ہی جنا جدھر لوگ دینا پیا ایک پھر پچھلے نال جوڑے گا توجہ نہیں فرمائی توڑے گا نہیں کیوں جڑی تو کن خیال رکھنا ہے کن پچھوں دینا وہ پھر جوڑن دی کوشش کرے گا میں ہر کسی جوڑا مت میرے مرنے تو بعد کوئی میرا خیال چ رکھے رب کسی سنے جا کرما جس کرمے نے اگلے کا خیال نہیں رکھنا انہیں پیچھا کی جو قبر بھلا بیٹھا پیچھا کی کسی بندے دے پوتر والا کام کرنا ہے اس مار دے رہنا ہے مردہ جانا ہے اگلے آخنا ٹھیک ہوا بے گار نہ رات نجا چڑھتا سی رات کو ایم پی اے دے بنا بیٹھے توجہ ایم پی اے دے بنا بیٹھے ایم ایل ا मजा ले जे कि बंद सुख दिता साप है। हो सापी मारे खुदा मुड़ जो भी भावना रखने नू। कठे मजमा बड़ा होंम पी एम एन ए मर से पर अंदर हाल पूछे कर मरण पर अंदरू हाल पूछे कर दिल नैठे होंगे चलो रब फड़े تخ میم مول بھی صاحب تو وکیا ہوا بےمان آتا رو ہی میں کیا ایویں پیا جی ہاتھ بنائی بلا وہ روح پاک بنائی کھڑا کوے پیو بنائی دل پچھ زبان بولے دل وکرا ہوئے رب نہیں سندا قسم خدا دی کی دی دل وچوں درد نک فریاد نکلے رب کایا پلٹ ہے جدو ہر کسی ڈنگ مار کے گیا اتوں اتوں اتو مو رکھنی برادری دی کر کے پیسے دی کر کے یا ڈر کے بھئی نہ پچھوں سپ در سپ ہی ہوتے نہیں سلطان لارفین ورمن دال سنگی سنگ سنگ کریے لاج نہ لائیے کاوے بچے کدی حل س نی بنی بھویں موتیاں چوگ چگائیے قدی تربوز نہ تھی بنے بھو توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو قدی میٹھے نہ بہو بہو کوڑے کھو قدیم میٹھے نہ باہوں بھاویں سہے منا گڑ پائے تے عارف پھر کھڑی میاں محمد بخش فرماوندا تم دی ول تم جان دے ہو او کوڑ تما بلمبا تم دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیا او جے جائی ڈٹھی امام محمد او جائے پت پتدیاں ماں ام الخیر ہوئے بتر فر غاس جلانی ائی باپ سلیمان جمال الدین اووے پتر بابا فرید ہوں دائی توجہ نار بول سبان اللہ آیا آیا قسم خدا دی کر کے آنا ہون بچارے ڈر دینے کیوں جی کہ او تے ٹور گیا ہے پہ پر ساپ دا پتر مگرو ساپ پے او ایم پی ایم میں نے بان جامن نہ گئے اچھی آمین نہ کھی موڑ مچھے کتے دے پتر تو ڈرد اچی آواز آمین رب فر آخ دے نہ مراد آ سارے اتو تو لگے بیٹھے تیرے ڈر تو اے ہوں آمین آخن گے یہ جن آمین آخ گے میں اونے تینوں گرز ماراں مارا ری بخشے ساڑے کھاتے بند ہوئے پائے نے وہ خدا دے بندے جس پشا خدا کی مخلوق بنا نہیں ہر کسی ستا ہے کنڈے مار دیا ہے یہ مرے گا اس جوڑی نہیں یہ مرن تو بعد کسے دل نہیں جوڑنا جی چنگا مر گئی ہے جوڑ جوڑ کے گی ہے ہر نامی رشتہ دار سامنے ہوننا کاند پیچھے یاد کیتی بیٹھا ہوسی اللہ انو بخش دیتا تے میرے نبی فرماندے نے رب مومن دی مومن دے ہاتھ کچ کاند دعا قبول کردا ہے سبحان اللہ کیوں کہ جڑی کانڈ پیچھے ہوے گی او خالص ہوے گی اور سچ نہ خوف آلی تے نا گال گلے نہ کوئی لالچ والی گل وہ دلوں نکلے گی دل والی گل رب ٹال دت وجو سبھانے کبلا یہ ہے خوبیا نے چاند بیان کی تیا. میرے خیال دے ماسا بھی دل چمیری ایمان رکھ والا وہ اختلاف نہیں کرے گا کہ چشتی کوئی خوبی نہیں وہ آخے گا یار واقعی گل ٹھیک کہ واقعی خوبیاں نے چنگیا چاہیے ہوں کبلا میں آ جا بھیا جو کچھ اصل کرنے یہ خرابیاں کھیڑیاں بڑی کھڑی تاکہ خوبیاں تے, رین، تے خرابیاں کھیے دکھ جو پی جاوے نا تو پیو تو پہلو مت اتے اڑ پانی دا کھانے لینے تے جیڑا تو دین پہ پر کرنے رب رب پہ کرنے جڑے کا کھندے پہ پائے جان اینا جو آڑ جانے ہیں تو اتا جان دینے ہی نہیں تو ایک آکھ بھی پھکاڑ لینے چاہیے دینے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف شریعت آری گال قبول کردہ شریعت تو خلاف قبولو ہو نہیں کردہ ان کی بلا میں جناب دے سامنے اینا دیاں خوامیاں خرابیاں بیان کرنا ایک خواب खराबी तो ये कि अस जो ये करने ज्यादातर अजकल मूह बंद खातर बिरादरी वखाव त नक बचाव की खातर आ नक बचाते भी मुड़ इंज ने کہ میں کئی علاق سنیا کہ بھی ہزار چالی چالی ہزار پناہ پناہ ہزار کرزہ لے میرا پیو مر گیا کل خانی کرنی نہ برادری نہیں جیون دینا نہ آخنا مراد دسو پیو کل بھی نہیں مینو رات دسیا گیا کئی وار اس علاقے کلا کلا رقبہ چا ویچتے ہیں باہے پیچھوں جی جی نے مر جان مریا پیا بچتا تو جی پہ مردو اس واسطے آ کے نک کبلا جی نک رکھنا یہ دنیا دی بد ترین خرابی ہے نک رکھنا تے لوگان دا خیال رکھنا تے قرضے چک ل سواب دی خاطر پا وبال اللہ تبارک و تعالی پہلے نمبر تے رب وحدہ حولا شریک مولا وخاوا تے تک منہ رکھنی نو قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس نو قبول کردہ جہا مولا دی رضا دی خاطر ہوے तवज्जो नहीं फरमाई क्यों मैं तेन हदीस सुनाना, हदीस पाक के चाहता क्या मत वाले दिन एक बंदा पेश होवेगा, शहीद रब फरमा इन फरिश्ते पूछो एक कादे वास्ते शहीद होया وہ آنکھے گا یا اللہ میں تیری رضا دی خاطر اللہ فرمایا گا نہیں تو کور مارنا ہے تو اس واسطے شہید ہویا ساں تو چند ایسا ہے کہ میں لوگ آکھن شہید ہو گیا بڑا شہید ہویا ہے بڑی شادت نہیں سو تیرے ارادے سن پچھوں لوکان دی زبان تے آون دے میری رضا دی خاطر کیتا ہی نہیں فرشتہ نو حکم ہوئے گا اے پھڑو متھے دے والا تو مو پر میں خسیٹ کے جانا میں وڈا عمل ہے کہ شہید دا قطرہ خون دا تھلے ڈگن تو پہلو سارے گناہ معاف ہو جان کیتیاں تے پانی پھر جاوے برائیاں تے سب ختم ہو جان لیکن ایک نیت بدلی جڑی شہادت سارے گنا دے سن وہ خود جانم لے کے جا رہے حدیث سے وچ نک رکھنی وکھاوا لوگ شرک کیا گیا ہے چھوٹا شرک و شرک کسی نے خدا سمجھنا یا خدا کے برابر سمجھنا یہ ہے واٹا شرک وہ رکھے کوئی تے پکا مشرک تے کافرے چھوٹا شرکے ہوئے کہ عمل کرے لوکاں دی خاطر وکھاویں دی خاطر عمل کرے جدوں قیامت نو پیش ہوئے گا نا تے رب فرماوے گا جنوں وکھاندا س ہے اجر وی اون دے کول جا لو سبحان اللہ کی تھی تو مینوں وکھایا ہی نہیں مینوں وخاندہ تے پھر میں اکھدا آ جنتا پیاں نہیں توجہ نہیں فرمائی میری گل تے اللہ اے ایک, ایک خرابی بڑی وی لانت تھے اتر سانو اے, اے یہ چاہیے جہا شریت مستفا دسیا نا شریعت مستفا سانو دس ہے وہ صحابہ کرام والی روٹی ہے سو دو فلکیا پکاوے وہ او ہور نہیں بکری تو کھلیے بکری دا دھو چچو گے کیونکہ تام خالی روٹی نو نہیں آدھ دو دو دو بھی دھد بھی بندے غذا کا کم اے نبی دی شریعت تام آخیا ہے بکری چوک کے غریب نو دے چھوڑ مجما نہیں بھی ہی نا نہیں سکر جوگا تے کوئی ہرج نہیں مولا مہربان ہے او قبول کرن تے آوے تے دل چا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہی فرمائے سبحان اللہ میرے آقاۓ نامدان نے فرمایا افضل الصدقه جهد المقل غریب مسکین تھوڑے مال والے دا جڑا دل مار کے یعنی اپنی طرف جنہیں یوگا ہے وہ خرچ کرے فرمایا وہ سدکا افزا لے توجہ نہیں فرمایا ترا بول چر سبحان اللہ یہ رقبہ بھی ویچا بنیا بھی کھ نہ انٹا الٹا اپنے واسطے اگلا تے اتے فسیا آپ اتے فس پیا इंतिहाई हमाकत बेवकूफी तैन किसे दसना नहीं है जिन्हें आना उन्हें पोचा ही फेरना ठीक है ठीक है तारे जनती बैठे बैठे जे सारा कबूल वादा बुरादा क्यों कूड़ मारी करायादूर दरियत मरे दाण रल जा भूसा भो اگلے وہ ماری کھلا رب بغیر چج مارن ہے لب بھی چج مار جا بورس ہے وکھرا کرنا مغد لینا توجہ نہیں فرمائییا سبھا اللہ حدیث میں پڑھیے پانی مومن پلام بھی اجر ہے تص آکو کہ پانی تو بتھیرا ہے پانی بتھیرا سن ہی میرے مٹکا پیا ہو میں کسے نے اپنی مرضی ادب نال. نال. خدمت دے ارادے اٹھ کے اتوں پانی کا گلاس بھر کے دتا ہے سواب انہوں بھی مل گیا بے وقوف لوگ نے آتے نے یار پانی بیچ کیوں رکھتے ہو ختم دے. ختم پانی کیوں رکھتے ہو تو بے وقوفا پانی نلکے تے گیا کھنا تی آنا اتوں بھر کے للکے تگیا کھنا تالی منہ لایا پیچھوں کسی ہو چیڑیا ہے تو نالی نو موں لائے اورنے چا گیڑے آئے. اور پانی تیر منہ کھلا سی دور نہیں صرف گیڑیا سو رب اس گیڑے نالے نو بھی اجر دے دیتا ہے نبی سرکار دی ہے خدمت کرے قسم خدا دی نیت ہوے خدمت دی رب وہ بھی نہیں تا رب فرما برابر جو کسے نیکی کیتی کی قیامت والے دن وہ بھی ویکے گا محفوظ ہوے گی سامنے آ, تیزی او آ سبحان اللہ پانی چا نہیں کچھ کر سکنا پانی چا پلا کسی پیو کی طرفوں بھی اجر مٹکا بھر کے چبار رکھ وہ بھی اجر لے کے اپنی حیثیت ورست تو ود چھال مار کرزے لے رقبے ویچ پچھڑیا پریشان کر کے اے اجر نہیں پی لو چاہیے کہ صرف اور صرف اپنی طاقت دے مطابق نہیں کلخانی دا جلسہ بنتا نہ بناوے ہوں یہ آخن گے جناب انہیں کیتا ہے تو شریق پہ مرے شریقے کٹن جر نہیں ملتے رب کی خاطر تاسا چکر ایک روپئے کی شہ چلے بال کھڑے نے انہوں نے چکوا رب پہچا دے ل خانی کا مطلب نہیں کہ مجمئی ہوے سارے کٹھے ہو پھر آ کے بیگا پھر سارے کھان پھر جا کے چالی ہزار خرچے تو بعد ہن کل خانی گی یہ کل آپ نے پڑھنے یہ کل شرح والے ایڈے کون آتے سخت توجہ نہیں فر پائی نہ ایڈے کل سخت شرح دے نہیں آتے کل کی نے کل جہ آل ولم ولم کھولے وہ تو نہیں کروگا کھلکل ادھر نبی کی شریعت شریع شریع ایسے کلو باد کی کوئی اجازت نہیں اپنے مسیحت نماز پڑھ کل چا پڑھ آپ ہی آپ ہی کل چا پڑھ آکھ اللہ گناہ گارہ کتاں کمینہ جوہاں تیرا کلام چا پڑی ہے تو اے قبول کر چے میرے باپ تے مہربانی چا کر تو با آن اللہ رسم ہو رہے رسم ایک بنا لینی بھیڑا دے پیچھو بھیڑا ٹول دیاں نے بہاں میں اگلی جا بھائے بھگیار دے موہے یہ نا پیچھو ہوتے ہی جانے یہ پہلی خرابی ہے ایک ریا و وکھاوا دوسرا یہ تکلفات کرنے اور دوسری خرابی سن دوسری خرابی کہ میت میت کے گھروں دعوت بنا دعوت دعوت بنا امیر غریب سدنے امیر غریب سدنے میرے پیو دی کول خانی انہوں واستے بیگا پکڑیاں پانی آنے بوتل آنیا منجیاں بسترے وچھنے سارے دعوت والے بندوبست ہونے جیسے شادیاں موقع نے اے پھر ساروں پھر بٹھا کے اوے دعوت والے روٹیاں کھوانیاں یہ نبی کی شریعت میں بدعت کے ہے انتہائی حرام ہے دعوت غم والے دن میت کے طرفوں میت کے گھروں دعوت نہیں ہوتی پک پکدیاں خوشیاں والے دن توجہ نہیں کی دی ایس ہوں ہدیس بھی سنا وا بولو چا سبح اللہ. اللہ, اللہ حدیث بھی سناوا توالے بھی وکھاوا یہ سڈے مذہب بریلوی سنی مذہب دی فکا دی کتاب ہے تو بازار آم مل جاتی میں اربی آنیا آ سکدا بھی لیا سکتا سا یہ لیا تا ہو جانا اس کتاب کا نا ہے بہار شریعت آلہ حضرت امام اہل سنت بریلوی شگرد نے مولانا امجد علی صاحب بڑا وا بڑا فکری ہوا بندہ ہے حصہ چوتھا سفر نمبر ایک سو پینتی تعزیت کے بیان چپ لکھتے ہیں میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو نہ جائز و بدا قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت اور اگر فوکارا کو کھلائیں تو بہتر ہے ہن تھے دعوت سدکے دا فرق کرنا توجہ نہیں کی دی. ایک ہے دعوت کھانا پکیا امیر غریب سارے بلاؤ برادریاں نو دعوت دیو کٹھے ہو فیرونا نو کھلاو اے جناب حساب ہے دعوت دا دعوت خوشی دے موقع تے ہوندی اگام دے موقع تے نہیں ہوندی اس دی شرعہ وچی جازت نہیں شرعہ اصا کرنے میت دی طرفوں صدقہ تے صدقہ امیرہ واسطے نہیں ہوندہ غریبہ واسطے توجہ نہیں کیتے تے چیشتی آئے دس مڑا میر کھیڑا ہوندہ اچھا ایک اور کتاب بھی وخاما وخاما چاہا ایک فت دی کتاب ہے فتاوا فیض الرسول ہندوستان تو چھپی ہندوستان فیض الرسول رسول جام مدرسہ اتھوں کے مفتی صاحب مولانا جلال الدین احمد امجدی صاحب فتاوے کی تیسری تے تی صفحہ نمبر ہے جناب جی چار سو سوال لکھیا ہے شفیق اللہ سیٹ دکان نمبر سات غفور خاں اسٹیٹ کرلا بمبئی مہاراشٹر انڈیا وچو حاجی زین اللہ صاحب کا سوال پڑھ لگا حاجی زین اللہ صاحب کا ستارہ دسمبر انیس سو اکانوے کو انتقال ہوا تو ان کے چالیسواں میں عزیز و اکارب رشتے دار دوست احباب اور سیٹوں کو کھانے کی دعوت دی گئی اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو اسی موقع پر میلاد شریف کی محفل میں ایک مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ چالیسواں کا کھانا جائز ہے اگر کوئی ناجائز ثابت کر دے تو میں اپنی پگڑی اتار کر رکھ دوں سوال یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا صحیح ہے یا مولانا صاحب کا بیان صحیح ہے یہ سوال ہے ابو جواب لکھیا سنا ما? جواب جڑے بچ تک بیٹھے تھے نا امیر ناراض نہ ہوا جی ساڈا ٹوکر بند کرو گے آئے بھائی آج روٹی نہیں کھان دوٹی روزانہ رب دینا کہ نہیں دے کھانے تو سوتری کھان بھی بجائے انج بھی ضرور کھانی ہے جڑی اندر ہی جا کے پھنس جاوے <تصح>. اگے جواب کی لکھا ہے فرمایا آہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت ناجائز اور بداط کبھی ہے جیسا کہ محق الاطلاق امام میں حمام علیہ الرحم اور ردوان تاریر فرماتے ہیں یقر اتخاذ اتخاض من ہے من تعم ہے میت لن حور آپ سرور لات شرور واہ بداتن مستقبات یعنی میت والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت نہ جائزہ ہے کہ شرح نے دعوت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ کمی میں اور یہ بداتے کبھی ہے فتح القدیر فکا حنفی سادی شریعت فکا دی بڑی وڈی کتاب ہے وہ بھی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو دو دفت لکھے اور مراکل فلا تا تاوی یہ بھی, بھی ساڈی فکا ہنفی کی کتاب ہے جلد سفا نمبر, نمبر تین سو حضرت علامہ حسن سرن بلالی نے بھی ایسا ہی تعریف فرمایا اور آلہ حضرت امام احمد رضا محدے سے بریل تحریر فرماتے ہیں کہ سمم یعنی کلخانی دہم دسویں دڑ کرنے چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے اور نہ کے دعوت دے کر انہیں کھلایا جائے اور برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بے مانا ہے کمافی مجمال برکات موت میں دعوت ناجائز ہے فتح و رضویہ جلد نمبر چاروں صفحہ نمبر دو سو بطی اور حضرت سرود صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں اے ہوئی کتاب دعوت نے کہ میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ دسواں بیسواں چالیسواں وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدت کبیہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے یہ فتوا پورا تو ہم ہے کو سمجھ آئی نہیں کوئی نہ. بولو چا سبحان اللہ ہوں کئی آکھن گے وابی بن گیا چشتی جنہوں نے ٹکڑ دی پئی لیکن مینو وابی پہ آ کے جان چھڑا تے آ جے ہیں یہ خود امام محمد رضا وی آخلا امام محمد رضا وابی کی میں آکھیں گا یارو ایک ہے دعوت ایک ہے صدقہ دعوت ہو رہے سدکا ہو رہے صحابی سنت دعوت نہیں صحابہ دی سنت صدقہ کرنا ہے بلایا توجہ نال اور انہیں بھی لکھا نا دعوت کے طور سے نہیں بھائی میت کی طرفوں اتے دے گا پکن تو او جناب کھا کے فقر آ جاننا اونجی دے چھا ڈونر جان اونجی جب بلایا ہے تے تقریر سننا ہو رہے. کیونکہ اے نا صدقے چھے نا دعوت چھے اے محمد عربی دے دین سمجھان دی میں پھلے بان اللہ. بان اللہ. بان اللہ. دین سادہ سو کھایا اپنے آپ ہی مصیبت تبلا جناب میں اترو جب آپ خود جو مصیبت بن بیٹھے ہیں. دین چڈیا تے پھر آپ ہی مسیبت جی اصا دھی کا کر دے نبی دی سنت دے مطابق نظام ایک بنیادہ نہ لا مطالبہ دلا توجہ نہیں میری گل حرامت کہ نہیں آپ خود اور وضاحت کر میں اگلے دن اتنے آیا واچے لمبے ختم دے میں مسلے کچھ بیان کیتے سن ایک مسلے دی وضاحت رہ گئی سی آخر جی جو کچھ بزرگان دینیم فتح میں پڑھیا امام احمد رضا دے وہ ایسی کہ کول ساتے چلی سن کے اتنے جو کچھ ہے اگر باقی دیاں دیا شرط صحیح مو رکھنی نک رکھنی تے تیا برادری تے بھاجی وغیرہ والا چکر کوئی نہ ہو بیمار برادری کا بھی کرنی اگر سواب دی نیت سدکے خیر ہو جڑا کرد ہے پیا اون دی نیت ہوئے صرف گریبوں میں دی کی پھر امیران کھانا جائز نہیں اگر او دی نیت ہوئے کہ ہے صدقہ امیران واسطے بھی تو گریباں برادری جہا مرضی آئے کھاے پھر شریعت شریت مستفا سار واسطے کھانا جائے گا یہ امام احمد رضا سکار نے وضاحت فرمائی ہے فتح رضویہ جلد نمبر نو دربن نو اے ہے مسئلہ جڑا اتنے میں نہیں تھا کر سکیا لوک نرود نے بھائی ساڈے چاول بند کر گیا इमानी हर शाय ब कर दो ना ठू बोलती बंद करो तो इन गुस्सा नहीं जगता पर हे कहा बला ना बंद कर जवाब हो गई है हूं अगला नीता दिल दियां रब जाल नीता दिल दिया रब जायत <laughs> होर میں برادری مڑ کی رازی جو کرنی یہ منہ وکھاوا گا جی میں کوڑ ہوں پو کر لے آنا پوڑا کھانا کھاوے نہ بندہ جائے بھی نہیں ہوں سمجھ لگی ہوئی نیت ہوا سدکے کی اپنے میت کی طرف نیت ہو امیر گریب سارے کھانا پھر سارے کھا سکتے ہیں جی فکت گریبان دی نیت ہو پھر امیر نہیں کھا سکتا ہون تو ناراض ہو سارے کیونکہ ہوں ولٹا وج ہی ہے کسے نہ کسی پاسوں گا ہی لینا مولی صاحب آ साड़ी नीयत सारे सदके दी <laughs> जे खाला अगले दिन जी मर्जी होने आखना मेरी त खाने चार آ ج اٹھارہ شروع کار. شادی کر ہے. ہے جا شادی کردیا سال شادی پھر ہیں بچے بھی تو دیر لگتی ہے جوان ہوں بھی دیر لگتی ہے تی سالے پھر بچے دا بچی دا ویاہ کرنا ہے جا کے پنجیا ہوں پنجی وی سال دے. اپنے دہڑی پیسے کٹھے کر گلا بنا لٹی کا मुन और सुनत रहमत जन्नत वक्री पी साली मुन के पैसे कटे चक्कर जब भी इज्जत ना व्या जाए तो चिश्ती का सिर वर्शो لوڑ نہیں میرے پاک الی تقریباً ایک وار لاؤڈیا پاکا رکھی ہویاں سن بغیر شادی نکاح تو جڑیاں ہلال ہو چار شادیاں آپ سرکار نے آداد بیبیا پاکا سن آپ سرکار پچھیا گیا علی ای واق وجہ کی فرمایا اس واسطے دی اولاد چوکی کیا مت آئے دن علی صافی عبادت گزارا بلی کری ہوجو نہیں فرمائی صاف لگی کھڑی ہوئے کہ اے علی دا گھران ہے علی دی اولاد دیتے عبادت گزار نے اللہ دے پیارے نے تاکہ رب سونے دی عبادت کرنا لی قوم علی دی اولاد چوکھی ہوئے سوجہ نہیں فرمائی کہ یہودی آکھیں جہنمی بکھرے سٹا گا۔ سنت نبی دی من جہان وکری سٹاولہ زحمت بناو لا خرچہ کریں گا ہون اولاد نہیں چاہی دی ہوں بچے دو یا چھویں دا قسم خدا دی اسی طرح آپ رسمہ کیتی کی نا اپنی طرف گھاڑ گھاڑ کے جو ویچ رکھیا ہے اج کول خانی مرن لگتا پوتر فکر پیم بھول جن کل خانی دا گم لگ جائ گا میرا کیتیاں سن پانچ دے گا میں چلو ہور نہیں ہو تے چھ ترادری تے تے جیون دے گی اسی طرح کی نہیں پیو بھی کل خان اپنا د आदाब आप बना जा सुनी मजहब नहीं सुन्नी मजहब ए जरा सा किताबों में लिखा पाया मैं एक भी एतराज कर लगा सा मजहब इंजद वे की पै करते हैं मैं क्या चबड़ा तेन इनी नहीं तमीज लोगों के अमल नाल मजहब नहीं बनते میں کہ درس تب بھی سود کھانے نے کتا ہاں تو میں کہ آخا سوٹ تو مذہب لوگ نال مذہب نہیں بنتے مذہب وہ جو کتاب لکھا ہوں یہ وچ لکھیا لکھا کہ گریباں مشکل واسطے بھی نہ دعوت دا استمام نہ کرے دعوت دا استمام نہ کرے کرا جو کچھ صدقہ خیرات دینے دوڑے دے, چھوڑے دے گا پک دیا تے فلان کیا اگے پیچھے ایسا دے گا نہیں کھے تھوڑے کچھ اور سمے نے تھوڑے اتنے کھانے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ میت کی طرف سے دعوت پہ تمام نہ ہو تُساں دعوت تو بغیر سدکے خیرات کرو آ گئے گریباں مسکین قید رکھنے مسکین کھاو امیر نہ کھاوے امیر ہوں کنو آکو گے جا بہت گھر دے خرچے تو بغیر ساڑھے پانچ چھ ہزار سات ہزار یعنی بکری قربانی لوگ دی طاقت رکھتا ہے وہ امیر ہے شریعت ہے او صدقہ قربانی آپ کرے گا دوسرے تو صدقہ نہیں لے سکتا توجہ نہیں کی بھی اس طرح دعوت نہ ہوئے تو اونج ریا مسئلہ ہے عید اندر ایک ہور خیال رکھنے جیڑا صدقہ خیرات رشتے داران کرنے جیت کرن آپنی گاند جیے بچوں اپنی جی جا میت مال چھ گئی اون دے مال نہیں اپنی جیب پھر تے صدقہ خیرات بھی ٹھیک ہے تے جے جی میت جڑا کچھ مال چھڑ گئی چی اس ترکے کرنا ہے تو پھر اتے شرط جارش جڑے پچھے ہیں کو کوئی نبالغ نہ ہو کیوں؟ کہ نابالغ بچہ اپنا مال خرچ اجازت نہیں دے سکتا انہ حصہ بچا ہے یا پھر کرن حصہ لین وند جیڑا اس بچے کا وہ وکرا کر دا ہے او وکرا کر لین اندو جنہ مرضی خرچ کر سارا سواب ہوگا نبی شریت ہر کسی کا خیال رکھ اریت ہوئی تو رحمت سدکے جا توجہ نہیں فرمائی بڑا بولو چل سب اللہ یہ خرابی جڑا اسان میت پچھوں کٹ کے تے جناب خرچ کر دئیے ہاں جی وار سن اچھا کئی وار ناراض ہوں دے وہ آدھے سادہ کیوں بدلے جی ہوں ناراض والے دا مال بھی کھیچی کھڑے رویے تو اندر کی لبنا ہے ہوں کوئی بندہ ڈاکہ مار کے بلکہ ہوں اس حد تک امن بدایا ہے ایمان نار. لتیف گا میرا پر سنا سپاہی نیازی نیازی لاہور تھندار نے کرنا سی پیو چالیس وے کا سانوں آؤ بکرا کھو کے لاؤ کسے کو لاہور چوک وہ چوک وجدی چوک بکرے سدکے آ کے گریب بیٹھا سی آ کے بکرا چنگا سوترا ویچ کے فڑیا جل بلیا وہ پچھو بہند آتا کہ کلارنے نی بکرے یہ تو کلونے نی دیا وہاں سر مہربانی جاؤ جاؤ جاؤ, جاؤ. <laughs> बकरा लिजा के फणदार नाता उन्हें कुआ के दावत की मौली साहब आए आख्या वाह वाह खावन बहशती खावन बहशती मुराद आता नहीं बकरा किनू आया اے بھی پیا کل پیاد خدا کا نام رب سونا حلال قبول کرد حرام مال حرام مال اگر کسی نے نیت سواب لایا کسی کام نبی شریعت آخری مانو فارے سواب کے بعد چ مسلم نے بندہ رشوت کا مال لایا ہے اس رشوت مال مسیح دے دن ہزار آ کے چلو جی سواب سے ہوگا ہزور کی شریت آخ دی جی اس مال اس نے وہی پیسے بے نہیں رشوت والے دیکھ کے اگر سواب کی نیت کی سو کہ اللہ مینو جزا دے گا تو کافر ہو ہے ایمان و فار ہوگی کیوں اس نے حرام حرام ہی نہ سمجھا जे हराम समझता तो तौबा करता उल्टा माफी मंगता रब को कि नेकी तला जे नेकी लाता एना मसला भी अंदरों ने हराम हराम नहीं समझा तो जोड़ा हराम हराम न समझो शराह का मुनकर है तो शराह का मुनकर काफिर है तवज्जो नहीं समझ आई कोई ना हूं एक बंदे का वेडियो सेंटर वेडियो सेंटर की कमाई हूं चकला खोली खड़ा अपना وہ کھول کے پیسے دیتے آبا مر گیا میں کھوا کے پیاؤں خرابی ہے کا حلال ہوجو نہیں فرمائی دعوت احتمام نہ ہو سدکے خیرات کیتے جان ہاں جی جڑے آن پڑھنے توجہ اللہ اللہ کرنے جڑے آ اللہ اللہ کرابی پیدا ہوا ہوں جہاں بلانے پڑن والے مولوی صاحبان دیگال سنا وہ او والے کئی تے ہی ہوتے ہیں اترے وہ پہلو ہی طے کرتے ہیں صاحب جی اے لوگے کنگ گے ختم کر دیں گے قرآن دا کنے کن لوگ کنوں دون کئی یہ کرتے کرتے نا شبینے پڑی این ل گے شبینہ پڑھا گے فی حافظ ایک ہزار یہ قرآن پاک دی کات دے اتنے اجرت لینا مزدوری لینا اے حرام ہے نہ پڑھ والوں کھ لبنا نہ پڑھا کھ لبنا پڑا نالا اللہ دی خاطر پڑے ککھنا مکایا ہوئے جیڑا دیندہ ہے پیا او صرف اور صرف خدمت دے ہی رات دے نال دے ہوئے لیکن اتھے شرطے ہوئے کہ ایک وارا نا دے اگلی وارا جے ہوئے ہاں فیضہ ہونڈتے سمجھا جے راب باستے آئے میں توجہ نہیں دے بھئی ایک وارا نانا دے ہو جی اگلے سال حافظ اہی حافل پڑھنے آویا جی رب واسطے آئے سن جی اگلے سال اکھان مکھائی تیرا کھانا خراب تو بے شور ہے ڈنگرے ہے اگلے سال آئے سن بی تین پتا کونی عزت کی ہوں گی ہوں سمجھ لو یہ ٹوکر والے بے لیے نا پچھلا جہا پڑھیا اس برباد ہویا ہے جڑا ہون پڑھاوا گے وہ بھی برباد ہوا یہ اجرت اس طرح کوران قتم جائز نہیں یہ بہت بڑی خرابی ہے اور جدہ کھانا پکا کے توجہ اگلی خرابی سناو لگا کھانا پکا کے تے قرآن پڑھانا کھانے کماو دی خاطر یا قرآن پڑھنا کھا کھاو دی خاطر اے بھی جائز نہیں ہے جا قرآن صرف اللہ دی رضا دی خاطر پڑیا جائے سمجھ آئی کوئی نہ یہ تمام خرابیاں تو اپنے آپ جی بچا لیے نا میں وقت دے قلت دے پیشے نظر گل چی جانا میں ہور خرابیاں کڈ کڈا نہ سوچا تو سوچ کے تھنو بیان کرے نکلا جہے اندر, اندر تو پہ دعا کہ آپ حکم پہ کہ مجھے آ سدک ہے جاجی مسکین کھا سکتے امیر نہیں کھا سکتے ہوں امیر کیوں کہہ گریباں دا حق نہ تھا نا بڑا رزق دیتا ہے ہو سی سمجھ آئی نے اے جو کچھ پکیا ہے میں فقراء و مساکین دا حق ہے اویں دیتا جائے تسی آ جی روحانی خزا دی اندر دی لے چلو یہ ہوئی تستے لک سمجھ آئی نہ آؤ کئی دس اچھا قبلہ درسنا میرا کام ہے اگر عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کا خامن جنادے کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں جنادے نو خامن تے ہاتھ لا سکتا نو مر گئی ہے تو جنادے نو ہاتھ لا سکتا لیکن اس دے جسم نو ہاتھ نہیں لا سکتا ہاں البتہ جو سکول چ... جاندیاں جیبیاں تو مڑ جیندے بھاوے ہاتھ پیلاو اندی حرج نہیں آ جی گپان شپا مارن جو مرضی حکم نے شریعت دوسرے مردوں کیا خامد قبرستان جنا دے جنا دکتا بچی دفتر پہ جانتی ہے ای مسل میں ایک آندہ چشتیا میں کی آخر عورت مر تے غیر بندہ منہ ویگ ستا میں کوئی نہ ہرا میں جینی کا ویگ سکتا مری د منہ ویکھے تو دا دا گنا نہیں دیکھنا صرف جیت سکوس شرط آف کمل نہیں کھاو واستے نہیں حافظ جان اللہ دی خاطر اور وہ اللہ دی رضا دی خاطر بیٹھے نے تاکہ خدمت کر دینا کئی بار نہ کرنا جان کے نہ کرو تاکہ یہاں کا لگے خدا دی رضا دی خاطر آئے بیٹھا تو کوئی نہ جوڑی جی جی جی میں نات کھا نات پر ناستے آزور دن خاطر سر بھی قربان کر درے نام تو واری دو جن میری امر ہو جی یہ ہلور دمر وار د साल पैसे ना दो वे, मुख अगले, अगले साल आे अगले साल आवे तो मुड़ते समझा जे बाकी हजूर के ना तो आया खड़ा है उम्र वारनी तो बादल है ना और जिंद वारनी देखी है जे अगले साल खाली हजूर दिफर सुना सुनाव आया बैठा हो مڑ سے سمجھ بھی باقی ان نے نبی سرکار واسطے نات سنائی سی جے ایک بار پیسے نہ دے اگلے سال نات کے گا بے لیا مڑ آپ ایمان نا صرف ملازم ہیسے دزدور حضور دے دب والے نہیں آپ نے جو بیان شہادت کی قسم میں کیا حضرت علی اصغر جو چھوٹی عمر میں شہید ہوئے تھے ان کا اصل نام امام عبداللہ تھا علی اصغر پہ اس کی وضاحت فرمائے واقعی جڑے چھوٹی عمر دے شہید ہوئے سن وہ علی اصغر ہی سن اپنا حضرت عبداللہ سن علی اصغر امام زین اللہ عابین کا لقب جو میرے کو کتاب پڑھنے میں چال بدایا نیا وغیرہ حضرت اویس کرنی نے آپ نے سارے دانت مبارک نکال دیئے تھے کتاب سہیل یمنی سفائی یہ کتاباں جہاں جی کتاباں لکھن والے یا لکھن والے بالکل بچارے حوت خولی پھر ہے جناب وہ جنہ بعد چلاوٹ کی بد مذہب کی ملاوٹ ہوئی ہے شاخ فرید اطار کی کتاب کیونکہ وہ علاقہ شیا کا جڑا دند ہے حضرت ویس کرنی کا کسے مستند کتاب نہیں حضرت ویس کوئی دند نہیں کڈے عشق یہ نہیں دے کہ دشمن نے نبی نار جو تسان اہم اپنے نال کرو یہ کتوں دا عشق دشمن جو نبی نار کیتا ہے تو تُسا اوے نبی پاک آنگوں دشمن دے نال جہاد کرو دشمن دے نال مقابلہ کرو انہوں نے حق سچ دین بیان کرو اگوں توانوں او پھر مارن تو پھر سمجھا جے تُسا نبی دی سنت ادا کی تھی پر آپ پر لنن جو گے تھے کونی اپنے اپ کتن جو گے ہیں صدقے جاواز کا تو یہ اللہ دے پاک نبی جو جوگے کوئی نہیں یہ صرف گا اپنے کٹ سکتے اور مرے جڑے تکڑے نے حسین آگوں وہ آپ نہیں کٹتے دشمن کٹ دے نے حسین پاک آپ ماریا کہ نو ماریا ہو تو تو سا اور جے ہوئی گل ہو یہو گل ہوئی آپ کٹو مارو تو امام حسین کا سر ہے سر مبارک شہید کی تک دشمنہ دشمن کیا کہ نہیں ہوزرت ہوا اس کرنی تند دند اس نے توڑے کہ کافرہ نبی سرکار کا دند مبارک کا ٹوٹا شہید کیا फिर मैं आखागा इमाम हुसैन का सिर मुबारक शहीद होया सुन तादाक अपना सिर शहीद करनी है फिर सिर वुसैन का सिर जदिदा वढ़ाया अस अपना वडी कर दुनिया त पागल ही हो गई कितों बंदा स्याण लभ लिया को अपने आपू मारना خود ہے یا نبی سرکار دے کئی سال مولا علی نو دشمنہ شہید کیتا ہے, کیتا ہے, کیتا ہے, کہ ہے, ہے کی کیا کہ نہیں تو اٹھو پھر سنت ادا کرو کچھ آکو سنت کی سارے وڈو اپنے آپ کی مولا علی شہید ہوئے سا آپ شہید ہیں یہ جہالت ہے کھوتیا کام ہے ہر تس کرنی دارے حقیقت صرف اتنا کہ آپ فرما نہیں جو دیر مستفا نہ ہوا ہے بھی خاطر میرے دشمن اوے کیا توجہ نہیں فرمائی کتاب کا حوالہ ہے ابکا تلکرا امام شارانی بھی آپ غریبوں میں آتے ہیں یا امیروں میں میں اللہ سونے کی مہربانی گریباں شرح کے شراد غریب گریب نہیں میں شرح کے امی چاہ ہاں جی میں قربانی آپ دینا ہونا اللہ سونے کی مہربانی اس واسطے میں میت دی طرفوں کھانا نہیں کھانا میں لکھیا میں تکریر کرنے آیا نو کسے بیلی دوسرے نے اپنے گھر چ بٹھایا نو بحیثیت مہمان اس رات روٹی کوائیے بحیت سدکا خراب میں نہیں کھانا پیا نو کوئی صدقہ خراب دیا جائے سیدھی جی گاڑی میرے تو کوئی سدکے سدکے نہیں لگ دے میں جی جی نو صدقہ دیا جائے جہے سدکے کے حقدار ہیں انہوں نو دیا جی ہاں جی میں سے ہن رات رو پھر تقریر کرنی مغرب کے بعد مولا کھڑنیا جتیال انشاء اللہ العزیز تے سوارے کمال پر جتیال انشاء اللہ العزیز دعا کرو اللہ مدری محبوب درشد پہ اس مرحوم دی مغفرت فرماے جو ساڈے کول خطا ہوئی اللہ معاف فرماخر بس میرا پترا شام بند اتے دعا چکرو اتے اللہ مسا سگنا محمد مبارک و وسلم یا رب سویا سانو اپنے پاک کبیب کی شریت چلن کی توفیق اللہ مولا جانور ڈگا پالا کرے تے مالک سوٹا مار دیا اسان بڑے پالے کیتے نہیں مولا سارے پالے کری پھر نیا. تیرا راہ جو لائن سی اُن چلتے ہزور دے سد کے سانوں پالے کر محفوظ کرتے جس مرحوم کٹے ہو دی مغفرت چا اپنے دا صدقہ سا بڑی غلطی اس غلطیاں کیتی خرابیاں اس محفل میں بھی اللہ ان معاف چ فرما یہ قبول فرما کے مرحوم کی بخش کا سامان چ بنا تین وار گل شریف ایک وار الحمد شریف چ پڑھو چلو سارے دی طرف نظر آنا یہ بھی ہو گیا